سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاہد رضا طاری ہے میرا مفتی فرحان صاحب سے سوال یہ ہے کہ سجدہ صاحب کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز دوبارہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی دوبارہ شروع کی جائے گی یا وہیں پر سے ہی بنا کی جائے گی اس حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا پر جو تیرہ شرائط کے حوالے سے کچھ ذکر فرمایا برائے کرم وہ تیرہ شرائط بیان فرما دیجیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نماز کے دوران جماعت میں یا بغیر جماعت اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شریعت متعرہ کا ایک اصول ایک قائدہ ایک قانون یہ بھی ہے ایک مسئلہ فقہی یہ بھی ہے کہ وہ شخص جائے وضو کرے اور واپس آ وہیں سے اپنی نماز کنٹینیو کر سکتا ہے جسے اصطلاع میں کیا کہتے ہیں بنا کیا کہتے ہیں بنا کرنا یعنی وہیں سے ابتدا کر لینا وہیں سے اس چیز کو کنٹینیوشن کر لینا ابوتامنی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان جب کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو ناک پکڑ لے اور چلا جائے تاکہ دوران نماز جو جائے تو اس چیز کا اظہار ہو کہ اگر دوران جماعت وہ جا رہا ہے تو لوگ اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیں اور وہ جیسے نقصیر پکڑے ہوئے ظاہر یہ کرے کہ گویا اس کی نقصیر پھوٹ گئی اور جو خون نکل رہا ہے جس کو سنبھالتے ہوئے وہ جا رہا ہے ابن ماجہ و دار کتنی کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو کہ آئے یا نقصیر ٹوٹے یا مزی نکلے تو چلا جائے اور وضو کر کے اسی پر بنا کرے بس شرطے کے کلام نہ کیا ہو اب اس کے اندر جو گزشتہ مذاکرے میں بھی بات ہوئی تھی کہ کسی مسئلے کے ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ تیرہ شرطیں ہیں بنا کرنے کے لیے کہ وضو جہاں سے ٹوٹا جا کے وضو کر کے واپس سے وہیں سے نماز کنٹینیو کرنے کے لیے تیرہ شرطیں ہیں اگر ان تیرہ شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو بنا نہیں ہو سکتی پھر نماز فاسد ہو جائے گی ان تیرہ شرطوں بار کی طرف بار آتے بار ہیں بار نمبر ایک حدث موجب وضو ہو یعنی جس سے غسل فرض نہ ہو حدس کہتے ہیں بے طہارت ہونا حدث سے اصغر کہتے ہیں جس کی وجہ سے وضو لازم آئے اور حدث اکبر اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل لازم آئے اب دوران نماز جو اس کا وضو ٹوٹا ہے وہ وضو ٹوٹنے والی ہی وجہ سے ہو اس کے ساتھ غسل اس پہ لازم نہ ہوا مثال کے طور پر تفکر ہوا کوئی بات سوچتے ہوئے اسے انزال ہو گیا اور اس پہ غسل لازم آ گیا تو اب ایسی صورت میں وہ غسل کر کے واپس آ کے بنا نہیں کر سکتا اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی دوسری شرط ہے اس کا وجود نادر نہ ہو یا نادر کے مطلب کبھی کبھی ایسا نہ ہوتا ہو جسے مثال کے طور پر اگر وہ کہہ کہے کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹی دوران نماز جو سجدے اور رکو والی نماز ہوتی ہے اس کے اندر اگر کسی کو اتنی آواز سے ہنسی آئی کہ اگر کوئی برابر میں شخص ہے یا ہوتا تو اس تک آواز چلی جاتی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی کہہ کہے کی وجہ سے اگر اس کی نماز ٹوٹی ہے تو اسے بنا کی اجازت نہیں ہوگی اسی طرح سے اگر وہ بے ہوشی کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے کہ نماز کے دوران بے ہوش ہو کے گر گیا اور پھر دوبارہ وضو کر کے بنا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا کہ یہ نادر الوجود ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نماز کے دوران ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے ضمن میں میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں اگر اتنی ہسی سے کوئی اتنی کم آواز سے کوئی ہنسا جس کی آواز صرف اس کے اپنے کان میں آئے برابر میں اگر کوئی ہوتا یا کوئی ہے تو اس کے کان تک یہ آواز نہ پہنچے تو ایسی ہنسی کی وجہ سے صرف اس کی نماز ٹوٹے گی وضو نہیں ٹوٹے گا تیسرا تیسری شرط بنا کی وہ حدث سماوی ہو یعنی نہ وہ بندے کے اختیار سے ہو نہ اس کا سبب سماوی سے مراد یہ ہے کہ خود بخود وضو ٹوٹا ہو جان بوجھ کر اس نے وضو نہ توڑا ہو جان بوجھ کر قے کر دی جان بوجھ کر نقصیر پھوڑ دی تو ایسی صورت میں بھی وہ وضو کر کے اس جگہ سے بنا نہیں کر سکتا بنا کی چوتھی شرط وہ حدث اس کے بدن سے ہو اب مثال کے طور پر اس کے بدن سے اسے کیا مراد نماز کی کتنی شرائطیں چھ شرائطیں سات فرائض ہے چھ ہیں ٹھیک ہے نا چھ شرائط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے تہارت مسلی نماز پڑھنے والے کے کپڑے بدن اور اس جگہ کا پاک ہونا کہ جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس کے اندر وضو بھی شامل ہے تہارت مکمل تہارت یہ کہ باوضو بھی ہو اگر کسی شخص کے اوپر نجاست اس کے کپڑے یا بدن یا جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پر نجاست ہو اور وہ ایک درم کے برابر ہو ایک درم کے برابر ہو ایک درم سے کم ہو یا ایک درم سے زائد ہو درم کسے کہتے ہیں عرب امارات کی کرنسی نہیں بلکہ انسان کی ہتیلی جو ہے نا اس کو اگر سیدھا رکھا جائے انگلیوں کے علاوہ اگر اس میں پانی بھرا جائے اور اس کی ایک طے بنے طے سے مراد اس کی جو اوپر کی سطح بنے گی جہاں تک پانی ٹھہر سکتا ہے ہتیلی میں سیدھی ہتھیلی میں یہ اس شخص کا درم ہے ہر شخص کے حق میں اس کی اپنی ہتھیلی کا معیار جی, جو ہے معتبر ہے اس کے بعد جہاں سے گرنا شروع ہو جائے تو یہ جو میکسیمم کوانٹٹی جتنی اس کے ہاتھ میں آئی کوانٹٹی کا نہیں بلکہ اس کی سطح کا اعتبار ہے جتنی اس کی سطح بنی اتنا اس شخص کے حق میں درم ہے اگر اس کے جتنی جگہ بنی ہے اس کے ہتھیلی پر بالکل اتنا ہی اگر اس کے جسم پہ یا اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو اسے وہ نجاست پاک کرنا واجب ہے اور اگر اس سے زائد لگی ہے تو اسے وہ نجاست پاک کرنا فرض ہے اور اگر اس سے کم لگی ہے تو اس کو نجاست کو پاک کرنا سنت ہے یہ ہے نماز کے لیے ویسے تو ذرا سی بھی نجاست ہے اور اگر وہ آپ پانی کی بالٹی میں آپ نے ڈال دیا کپڑا تو وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اب اگر ایک درم سے زیادہ کسی نے اس کے اوپر ڈال دی یا کسی اور طریقے سے اس کے اوپر نجازت آگے گر گئی اور اس کے اس کی شرط نماز نہ پائی گئی ایک درم سے زیادہ اگر اس کے کپڑوں یا جسم پہ نجاست لگی ہے تو وہ شرط نماز سے خارج ہو جائے گا ایسی صورت میں اگر نماز شروع کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی ایک درم کے برابر ہے تو نماز شروع ہو جائے گی فرض نماز کا ادا ہو جائے گا اس کو لوٹانا واجب ہوگا دوبارہ نماز ادا کرنا اس کے حق میں واجب ہوگا تو اب اس کے اپنے بدن سے ہو کسی اور نے اس کے اوپر نجاست ڈال دی یا کسی اور طریقے سے اس کے اوپر اتنی نجازت آ گئی جو ایک درم سے زیادہ ہو اور شرط نماز نہ پائی گئی تو اب وہ جا کے تہارت حاصل کر کے اس کپڑے کو دھو کر واپس آ کے بنا کرنا چاہے تو بنا نہیں کر سکتا نجاست اس کے اپنے بدن کی ہو خارج خارج سے نہ آئی ہو اس کے اوپر پانچویں شرط ہے اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو مثال کے طور پر اگر اس نے اس کا وضو ٹوٹا اور ایک رکن یعنی قراءت کر لی یا رکو پورا ادا کر لیا یا قیام پورا ادا کر لیا تو اگر بے وضو اگر اس نے ایک رکن ادا کر لیا تو اب وہ بنا نہیں کر سکتا وضو کرنے کے بعد دوبارہ آ کے وہاں سے شروع نہیں کر سکتا نماز اس کی فاسد ہو چکی چھٹی شرد ہے نہ بغیر عذر بقدر ادائے رکن ٹھہرا ہو <تصفح> مثال کے طور پر اگر وہ رکو میں ہے اور کھڑے ہونے کے لیے اس نے سمی اللہ من حمیدہ کہ دیا رکو میں اس کا وضو ٹوٹا اور سمی اللہ من حمیدہ کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا یہ سجدے میں تھا اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھایا تو اب اسے بنا کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی ساتویں شرط ہے نہ چلتے میں رکن ادا کیا ہو مثال کے طور پر رکن ادا کرنا کرا بھی ایک رکن ہے نا ساتھ جو فرض ہیں جو ساتھ رکن ہیں نماز کے اس میں سے ایک کراعت بھی ہے جاتے ہوئے وضو کے لئے جاتے ہوئے اس نے کراط کر لی یا وضو کر کے آتے ہوئے اگر اس نے رستے میں کراط کر لی تو بھی وہ بنا نہیں کر سکتا اس کی نماز فاسد ہو گئی اس کو اجتناف کرنا پڑے گا یعنی اثر سرو نماز شروع کرنی پڑے گی یہ مسئلہ ہے کراعت کا یا کسی رکن کے ادائیگی کا رستے میں اگر اس نے صرف تصبیح کہی جیسے مثال کے طور پر سبحان اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو نماز کی میں بنا کر سکتا ہے اس میں اس کو ممانات نہیں ہے آٹھویں شرط ہے کہ کوئی فیل منافی نماز جس کی اسے اجازت نہ تھی نہ کیا ہو یعنی مثال کے طور پر حدث ہونے کے بعد منافع نماز کام کیا ہے کسی کو سلام کر لیا کسی سے بات کر لی یا کچھ کھا لیا یا پی لیا اور پھر وضو کر کے موصف آئیں گے تو ان کو بنا کی اجازت شرن نہیں ہوگی انہیں اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی نویں شرط کوئی ایسا فیل کیا ہو جس کی اجازت تھی تو بغیر ضرورت بقدر منافی سے زائد نہ کیا ہو اس میں مثال یہ ہے کہ وضو کے لیے کنویں سے پانی بھرنا تھا تب تک تو ٹھیک ہے مگر ضرورت نہیں تھی پانی کنویں کے علاوہ بھی موجود تھا ڈائریکٹلی وضو کر سکتا تھا مگر وہ بلا وجہ جو ہے کنویں سے پانی بھرنے میں مصروف ہو گیا اور پھر پانی سے وضو کر کے آیا تو وہ بنا نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی عورت ہے اب عورت کا ستر کہاں تک ہوتا ہے ہاتھ کے معاملے میں باقی تو پورے ستر پہ ہم بحث نہیں کر رہے اس وقت ہاتھ کے معاملے میں اس کو ہے کہ کلائی تک چھپا کے رکھے دوران نماز اگر اس کی کلائی نہیں کھلنی چاہیے اگر اس نے اب شرط اس کے لیے نماز میں شرط کے عورت کے لیے حق میں یہ بھی ہے کہ کلائی تک اس کا ڈھکا ہونا چاہیے ہے نا اگر اس نے وضو کرنے کے لیے دونوں کلائیوں کے لیے ایک ساتھ دونوں ہستی نے ایک ساتھ اس نے اگر چڑھا دی تو اب جس وقت اس کو داہنا ہاتھ دھونا تھا اس وقت اس کے بائیں استین بھی چڑھی ہوئی ہے تو یہ بلا ضرورت ہے اجازت اس کو ہے کرنے کی مگر یہ ابھی ضرورت اس کی نہیں تھی جب وہ داہنا ہاتھ دھو رہی تھی تو اسے بائیں ہاتھ کی استین نہیں اٹھانی چاہی تھی داہنے ہاتھ اس کی استن اٹھا دی ہاتھ دھو دھوتی اس کے بعد اس کو نیچے کر کے پھر بائیں ہاتھ کی استین اٹھا اٹھاتی اور پھر ہاتھ دھو کے استین کو فوراً سے نیچے کر لیتی تب تو وہ بنا کر سکتی تھی دسویں ہے اس حدث سماوی کے بعد کوئی حدث سابق ظاہر نہ ہوا ہو حدث کسے کہتے ہیں بے وضو ہونا ابھی مثال کے طور پر کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا نماز میں اور گزشتہ کوئی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ختم ہو گیا مثال کے طور پر کوئی شخص موزے پہ مسا کیے ہوئے تھا موزے پہ مسا سمجھتے چمڑے کا موزہ ہو تو پورے وضو کے اوپر اس چمڑے کے موزے کو پہن لیے اس کی اپنی شرائط ہیں وہ کیا ہیں وہ کبھی اور ذکر کر لیں گے اب مقیم کے حق میں یعنی جو مسافر نہیں ہیں اس کے حق میں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تک اگر اس کا وضو دوبارہ ٹوٹتا ہے تو وہ وضو کے تین فرائض تو ادا کر لے پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر سے تین انگلیوں سے مسا کرے گا اس چمڑے کے موزے کا اور یہ شریعت متحرہ کا قاعدہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو اگر مدت مسا اس کی ختم ہو گئی یعنی چوبیس گھنٹے مقیم کے حق میں ختم ہو گئے یا مسافر تھا تو اس کے حق میں ہے تین دن تین راتیں اور اس کی مدت اسی دوران ختم ہو گئی وہ وضو کرنے گیا اور اسی دوران اس کے تین دن تین رات مسافر کے مکمل ہو گئے یا مقیم کی ایک دن ایک رات مکمل ہو گیا چوبیس گھنٹے مکمل ہو گئے تو یہ ہے سے سابق گزشتہ کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اس کا وضو اب جا کے ٹوٹا تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اب بنا نہیں کر سکتا یا یوں سمجھ لیجیے ایک شخص تھا جس کو پانی کی قدرت نہیں تھی اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا وہ شخص پانی پر قدرت نہیں تھی یا تو استعمال پہ قدرت نہیں تھی بیمار تھا یا پھر یہ کہ پانی میسر نہیں تھا اور اس نے تیمم کر کے نماز شروع کی تھی دوران نماز اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اب وہ وضو کرنے جا رہا ہے یا تیمم کرنے جا ہے بنا کے لیے مگر دوران وضو یا دوران تیم اس کو کہیں سے پانی میسر آ جاتا ہے تو اس کا گزشتہ جو تیمن تھا کیونکہ تیمن اس وقت ٹوٹ جاتا ہے کہ جب پانی پہ قدرت حاصل ہو جائے تو اب اگر اس کا گزشتہ وضو پانی کو دیکھنے کی وجہ سے گزشتہ تیم اس کا پانی کو دیکھنی کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے تو اب بھی وہ بنا نہیں کر سکتا گیارہویں شرط ہے کہ حدث کے بعد صاحب ترتیب کو قزا نہ یاد آئی ہو صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ذمے پانچ یا اس سے کم نماز قزا ہوں چھے یا اس سے زیادہ نمازیں جس کے ذمے قزا ہوتی ہیں وہ صاحب ترتیب سے نکل جاتا ہے تو اس کو پہلے اپنی گزشتہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے اگر اس کے ذمے قزا رہ گئی مثال کے طور پر ابھی تک ظہر نہیں پڑھی تو جب تک ظہر کی نماز قزا نہیں کرے گا اس کے اثر کی نماز اس کو پڑھنا درست نہیں ہے اس کو پہلے ظہر کی قزا کرنی چاہیے پھر اثر کی نماز پڑھنی چاہیے اور ایک وہ شخص بھی صاحب ترتیب کے حکم میں زجرن ہوتا ہے کہ جس کی بہت ساری نمازیں اگرچہ پہلے کی قضا ہیں اب وہ باقاعدہ نمازیں پڑھتا ہے نمازی بن گیا ہے پنج وقتا مگر پچھلی کچھ نمازیں بلکہ کئی نمازیں بھی اگر اس کے ذمے قضا ہوں تو اب وہ زجرن سزا کے طور پر صاحب ترتیب کے حکم میں چلے گا اس کے حق میں بھی یہی حکم ہے کہ پہلے پچھلی نماز قضا کرے پھر اگلی نماز اس کی ادا ہوگی یعنی حالیہ نمازوں میں سے تو اب صاحب ترتیب یا جو اس کے حکم میں ہو اس کو یاد آیا کہ ارے میری تو زہر رہ گئی تھی اور اثر میں بنا کرنے جا رہا تھا اگر وہ شخص بھول کر اپنی قضا نماز بھول کر حالیہ نماز پڑھ رہا ہے تب تو حرج نہیں ہوتا ہے تو اگر اس کو اپنی گزشتہ قضا نماز حالیہ قضا نماز یاد آ جاتی ہے اور وہ اس نماز کو دوران وضو یاد کرتا ہے جب وہ بنا کے لیے وضو کرنے گیا تھا تو بھی اس کو بنا کی اجازت نہیں ہوگی وہ اس کو وضو کر کے پہلے اپنی گزشتہ نماز اور پھر یہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو پڑھنے کی اجتناف یعنی ازرو پڑھنے کی ضرورت ہوگی بنا نہیں کر سکتا وہ بارہویں شک یہ ہے کہ مختدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو مثال کے طور پر باقی تمام شرائط پائی گئیں مقتدی تھا وضو کر کے بنا کرنے کے لیے واپس آ رہا تھا امام صاحب کے پیچھے پڑ رہا تھا نماز ابھی وہ واپس آ رہا تھا امام صاحب کی نماز بھی چل رہی ہے مگر وہ اکیلے نماز شروع کر دی اس نے وہیں سے بنا کرنا تو بھی اس کو بنا کرنا جائز نہیں ہوگی تیرہویں شرط یہ ہے کہ امام تھا امام صاحب کا اگر وضو ٹوٹ جائے اور وہ بنا کرنا چاہیں مگر خلیفہ ایسے شخص کو مقرر کر کے جائیں کہ جو لائق امامت ہی نہ ہو داڑھی پوری نہیں ہو یا پھانسی کے مولین ہو امامت کی شرائط اس میں پوری نہ پائی جاتی ہو درست کراعت نہ کر سکتا ہو تو بھی امام صاحب واپس آ کے بنا نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے پیچھے تو دوسروں کے بھی نماز نہیں ہوتی وہ بنا درست نہیں ہوگی اور تمام باتوں کے بعد صاحب در مختار انہوں نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ تیرہ شرائط اپنی جگہ پر مگر استناف یعنی از سر نو نماز پڑھنا ہی افضل ہے اور عوام کے اختلاف سے بچنے کے لیے عوام کی مخالفت سے بچنے کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ یہی عمل کیا جائے کہ کوئی شخص جائے وضو کرنے کے بعد از سرِ نو نماز پڑھے اور یہی افضل ہے واللہ تعالی عالم